الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرونه نبنيه ونتوكله ونعوذ بالله من سروره نفتنا من سيئات عمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يغدله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده وعسوله اما بعد اقول بالله الذين استقوا بنورهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين مكنوهم في الاضقام اقاموا الصلاه وادوا الزكاه من المعروف وانا على المنكر ولله يا غوث المؤمن تذكر الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ما هذا لفظ من جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص زمین پنوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے تو ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زمین میں کردار بخشتا ہے تو یہ نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں نیک باتوں کو گم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں جو بھی آج فرمایا گیا کہ آ ہم ہم اور ہم عظم اللہ کاموں میں حضور صلی اللہ فرمائے فلم پاسان شابر فلم سب کی کسی بات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجش ہوئی اور آج کو ناراضگی ہوئی تو اللہ تبارک طلح کے سب پہ امر آیا کہ اگرچہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے آپ کو رنجش ہوئی ہے آپ کو ناراضگی ہوئی ہے لیکن آپ ان کو معاف فرما دیں صاحب کرام صلی اللہ پاک نے زیادہ بخشا ہے حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارت اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو معاف فرما دیں پھر ان کے لیے اللہ پاک سے بھی دعاب مانگے کہ اللہ ان کو معاف فرمائے مزید شاگر ہوں سلفان سلام ان سے اہم کام میں مشورہ کریں اللہ علام صاحب وہی ہیں فیم و سب سے زیادہ امبیال صلی اللہ کی ہوتی ہے تو سید الانبیاء علیہ اسلام کی فیم و فرازت سب سے زیادہ پھر مزید یہ کہ آپ کو وہی پہ رہنمائی حاصل ہے لیکن تربیت کے لیے اور صاحب اکرام کے دل بڑھانے کے لیے اور میں شاب الحم ثلام اہم کاموں میں ان کے ساتھ مشورہ بھی کریں اور عمر میں عمر کی اور شابلم کی ایک تفصیل حکومتی کاموں میں مشورہ کرنا ہم رو مشورہ بہنوں ان کے کام جو ہیں ان کے ہمارا کام جو ہے واپس میں مشورہ سے کر پاتے ہیں ہمارا نظام حکومت جمہوری نہیں ہے ہمارا نظام حکومت شورا ہے اور ہمارا نظام حکومت جو ہے وہ تو سارے نظام حکومت اس کے لیے چالیس لوگوں کے سال چاہیے وہ عمومنی او اور بےت او خصوصی پر اس کا دار و مدار سب سے پہلے اس میں جس کو آپ لوگ نامنیشن کہتے ہیں آدمی کا متعین کرنا نام متعین کرنا متعین کرنا جو ہے یہ ان کے نیکوکار اہل علم اہل علم اہل فہم اہل تکوار تین خصوصیات کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو کہ تعین کریں وہ اہل علم ہو اہل فہم ہو ایک من علم کے لیے دس منفہ چاہیے ہوتا ہے کے پاس فیم نہ ہو تو اپنے علم کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان دیتا ہے علم کے ساتھ فیم کی ضرورت ہے سیکمن علم کے لیے دس من فین کی ضرورت ہے اور دس من فین کے لیے سو منتق کی ضرورت ہے سیب ہو تکوا نہ ہو تو ایسی راہ نکالتا ہے اپنے سلم اور فین سہ کہ اپنے کو گر کرتا ہے دنیا کو بھی کرتا ہے تو اگر کتابوں میں لکھا ہے لطیفے دیکھیے ہوتے ہیں نا وصیفہ لکھا ہوا ہے کسی ایل علم کا اس کو پتہ چلا کہ مال پر زکات کب فرض ہوتی ہے کہ جب اس پر سار گزر جائے تو اگر اپنے کو داد فیم بڑا بڑے زیادہ فیم اس کو ہو گیا فیم بھی بہت زیادہ ملا ہوا تھا تو اس نے اپنے علم کو اور فین سے کیا فائدہ لیا کہ چھ مہینے مال کا مالک خود ہوتا تھا اور چھ مہینے بعد بی جی کو ایبا کر دیتا تھا کہ یہ مال جب چھ بار کے پاس چھ مہینے کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے آپ تم مجھے پھر کر دو وہ کہا کر دیتے تو اس پر سے کاٹ ہی نہیں آ رہا. تو باشاء اللہ اس نے اپنے علم سے اور فین سے یہ کرنا مثر انجام دیجیے زکار سے اپنے آپ کو بچا ایک پر علم کے لیے دس منفیم چاہیے دس پر فہم کے لیے من منتخبہ چاہیے جو دو تعین کریں امیر کا وہ اہل علم ہو وہ اہل فہم ہو اہل تقوا ہو خوف خدا والے ہوں یہ تو متعین کریں پھر بیعت خصوصی ہو بیعت کے خصوصی ہے ریاست کہ وہ اہم لوگ جن کو دیکھ کر سارے لوگ چلتے ہیں اور ان کا تعین ان کے علم ان کے فہم ان کے تقوی کی وجہ سے ہے اور ساتھ ان کی دنیاوی لحاظ سے مالی حیثیت یہ تعریف کرنے والوں کے چوتھی بات کہ وہ بیٹ خصوصی کریں جب بیٹ خصوصی ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے ان کے لئے ڈسٹرکٹ میں اور تحصیل لیول پر جو مقرر ہیں حکام وہ اعلان کریں فلاں آدمی کا تعین ہو گیا ہے میں اس کے لیے بیچ لینا چاہتا ہوں لہذا عوام سے درخواست ہے کہ اس کی بیچ کر کے اس کو منظور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جب سب علاقوں سے یہ جواب آیا کہ اکثر لوگوں نے مان لیا اور بیچ کر لیے اس کی خلافت نافذ ہو گئی یہ خلافت من ہاجم نبوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ راشد کا جو متجن کر طریقہ ہے یہ اس کے مطابق ہے اور جب اکثر جگہوں سے یہ جواب آیا کہ اکثریت لوگوں نے بیچ ممکن نہیں کیے اور اکثریت لوگوں نے پسند نہیں کیا ہے تو اس بات کا اعلان ہو جائے گا کہ یہ جو تعین کیا گیا تھا کو قبول نہیں کیا یہ تھی کہ ہٹ جائے نظر آدمی ہٹ جائے پین سال پڑھائیے نا کہیں تفتیف تو نہیں ہے تو ہماری طرح پنساری دکاندار جو کہ گھستے ہیں اس بندر جیسے گرو سات والا تعلق ہوا جن والا میں روز جی ہوئے سین جی ہوئے بعد تو خود دیکھا ہو جائے کہ عوامی رائے کے خلاف سننے کی بات نہیں میں نے خراب جملہ ہے جب نہ پہ بنا ہے زبان خلق کو کہا رہے خدا سمجھو عوامی رائے کے خلاف خا کتنی قوت سے اور کتنی بڑی کفار کی تاریخ کو لے کر کوئی آدمی آگے بڑھنا چاہے تو سمجھو کہ جی وہاں سے سر ٹکرا نے کو آگے بڑھ رہا اس کی کوت نے کس لیا اس کی ساری چیزیں یہ کب تک چلیں دو سو سال تو انگریز نے یہاں حکومت کی ٹینک اس کے پاس تھا ہمارے پاس نہیں تھا توب اس کے پاس یہ ہمارے پاس نہیں تھی سادت شہر کے پاس تھا مسلمان سادہ لو تھا دو سو سال حکومت کرنے کے بعد آخر اس کو چھوڑنا پڑا کیونکہ دو سو سال میں وہ حریت اور آزادی کی چنگاری بجھی نہیں تھی وہ بڑکی اور بڑکنے کے بعد آگر اس نے وہ اتنی بڑی کا جو مالک کہتے تھے کہ سلطنت برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا ہے کہ جب ہندوستان میں صبح ہوتی ہے تو برطانیہ میں رات ہوتی ہے جب وہاں آ, سب ہوتی ہے تو یہاں پر بات ہی ہوتی ہے سوچ گیا وہاں ابھی چمک رہا اتنی وسیع سلطنت اور ان کو نہتے لوگوں کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے اس سے ذرا قوت والا کون ہوگا تو لہذا عوامی رائے کے خلاف اور عوامی رائے کو کچلنا اور قوت پر اور اپنے کفار ساتھیوں پر دار و مدار کر کے عوامی رائے کو کچلنا یہ دیوار سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھنا ہے صرف اس فرق ہوتا ہے کہ اس کو دیوار کے فاصلہ کتنا رہ گیا فاصلے کی بات ہے کیونکہ جب آج جائے گا تو اس اس خربوزے کے برابر سر میں کر اس دیوار سے ٹکرا کر پانچ پانچ ہونا ہے میں ضروری اپیل کرنا تھا نے نیا نیا منڈلا نے اپنے کالوں کے لیے دیا لیا تھا اور آزادی ہوئی تھی ان کے جو ان کے فریڈم فائٹر جو تھے سارے مسلمانوں سے بہت محبت کرتے تھے بہت متاثر تھے کیونکہ آخر میں ان کو اور جنگی آزادی کے لیے اصل اور قوت جو ہے یہ کرنل محمد قذافی نے ان کو مہیا کی تھی اور اسے برابر آخر جو ہے تو نرسند منڈیلا کو کہا تھا کہ آپ نے جو بری جو رجحانات جیلیں کاٹ لی لیکن میں آخری بات بھائی تو میں بتاؤں کہ جب تک ڈر نہیں کرو گے آزادی نہیں ہوگی وہ میں ان سے فری بالکل فیلڈ میں آ کر فائرنگ کرتے رہے تھے اس کے, کے ساتھی جو تھے اور مسلمان جس پر تھے اتنی محبت سے کرتے تھے نام لیتے تھے آنکھوں میں کھواتے تھے محبت تھی اس لیے جس وقت اس نے انتظار لیا ہے تو یہ ناگریشن سرمنی تھی سب سے پہلے اسے مسلمان کو بلا کر قرآن پاک کی فلاوت کرائی پھر باقی مذاہب والوں کو بلا کروں کی کتابوں کی ملاوت کروائی تھی ان کے یہ جو لیڈر تھے دانشور تھے فریڈم فائٹر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وائٹ مین کیم ٹو اوور کنٹری اینڈ گیو بائی گیو بائیڈ آنکھیں بند کرنے کا سفید یہاں پر آیا گورا یہاں پر آیا سے انجیل ہمارے ہاتھ میں دی اور ہمیں آنکھیں بند کرنے کو کہا he told us to shut our eyes to close our eyes and when we opened our eyes the bible was in our in our hand the bag was in there now hum na ke kholi to jeet to hamare hath pe thi the bagari zarir to hath pe thi aajao ke bagami taala jaisa uske paas taraf ek nazar tha aur aane wala jo amrail sahab ke paas ehsaas tau tha unke paas گند سارا اس کے پاس تھا اور سالہ سال حکومت گیروں میں اور وہی نہیں تھے کے پاس وہی وہ جگہ تھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ان کے پاس نظریہ حریت ہوا آزادی کا نظریہ یہاں جی تبدیلی جماعت گئی ہوئی تھی تو ان کو مڈلا نے کہا کہ ڈو یو نو شیخ الہ وہ میری طرح پیدل ہی تھے اور نے کہا کہ ہم شیخ الہن نہیں پہچانتے ہو اور تم شیخ ولیل کو نہیں پہچانتے ہو کہ مالٹا کے جیل میں انگریزوں کے قید میں میرا دادا اور شیخ ولید اکٹھے تھے اور شیخ اللہ نے میرے دادا کو آزادی کا سبق پڑھایا آزادی کا سبق پڑھایا اس نے اور وہ آزادی کے سبق جو ہے دادا گھر پر سے لے کر آئے جب جیل سے ہوا ہمارے باپ کو ملا باپ نے مجھے دیا میں لاد رجویٹ تھا میں نے ناخل کرے جو اور قوم کو آزاد کرنا ہے میں تمہارے شیک وسند ملا تو بڑی حیرت ہوئی تو وہاں پر ہنڈریڈ پرسینٹ سو فیصد کالوں کو عیسائی بنایا تھا سو کالوں کو عیسائی بنایا تھا انہوں نے لیکن پھر بھی ان کا اقتدار انٹرنل ڈائمی نہیں ہوا وہاں تو ان کے دانشوروں سے میں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی تاریخی باتیں کی کہ آپ دارشوانے اور فریڈم فائٹر نے فریڈ میں لڑے ہوئے آپ نے بڑی دانشور باتیں کی لیکن میں بھی آپ کا ایک بات اپنے بزرگوں کی کہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو عیسائی بنایا تھا انگریز نے گورے نے آپ کو عیسائی بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا عیسائی تو آپ کو بنا دیا لیکن جو ہم کے جو مساوی حقوق ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیے تھے اس لیے اور جگہ ہے وہاں ڈالفن فش شو ہوتا ہے سمندر کے میں ڈالفن فش کا شو بڑا زبردست ہوتا ہے تو دکھانے کے لیے مجھے ساتھی جی لے گئے تو اندر گئے تو کالج اندر آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے میں یہاں پر کالج نہیں چھوڑتا والے کو تھا کہ ڈال اینڈ بلیک آر ناٹ الاؤڈ میں کالی کا طالب علم تھا تو یہاں پر ایک دفعہ بلایا ایک رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی کا ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا کدر پوچھ اسے کہتے تھے یہ مشہور کدر پوچھ مشہور خدر پوچھ بیٹ تھا اور تھا کمیونسٹ نفیات کا آدمی تھا ایک تھا بڑا اسود آدمی آدمی بڑا پکا تھا کدر پوچھ کو کہتے تھے کدر کے کپڑے چاہ سدا کے کدر کے کپڑے اور چترال کی جو ہے تو پراپرٹی کا چوکا پینٹر تھا بات چیت اس کے لباس ہو جس بڑی فوج پر جو اس ہمارے سامنے تقریر کی اس نے تقریر میں کہا کہ میں انگلینڈ سے آئی سی ایس کا امتحان پاس کر کے اور آئی سی ایس کی ٹریننگ مکمل کر کے آ رہا تھا پاکستان میں سی ڈی سی کی فوج سنبھالنے کے لیے انڈیا سے پاکستان انڈیا فوج سنبھالنے کے لیے آ رہا تھا کہتے تھے کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں جو بھی انگریزوں کی حکومت تھی وہاں پر کچھ وقفہ ہوا جہاز اس سے ایندھن ٹھہرنا تھا کہ اس کے ایندھن بھرے اس میں سارے کام اس کے مکمل کریں پھر آ کے سفر ہوتا تھا کہتے ہم نکلے شہر کے مدی. تو عام پارکوں میں اور عام جگہوں پر لکھے ہوا تھا کہ انڈین اینڈ ڈار آر ناٹ الاؤڈ تو کہتے میری جو گردن تنی ہوئی تھی کہ میں آئی سی ایس آفیسر ہوں اور میں جا کر ڈی سی کا عہدہ سے گا انڈیا میں کہتے میری گردن شرم سے جھک گئی اور اس سل سے میں نے یہ نیت کی کر لی کہ انگریز انگریز ہے اور میں جو ہے تو ہندوستانی ہندوستانی ہوں ہندوستانوں نے تو اس کو تودی کہنے کیوں سل سے میں نے کہا کہ اس کے بعد ہر چیز جو ہوگی میں اپنے پیارے وطن کی استعمال کروں گی اس وقت کزر اور یہ جے پٹی میں استعمال کر رہا ہوں خیر میں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو عیسائی بنایا آپ کو بھائی نہیں بنایا تھا لہذا مضبوط قوت کو نہ کالوں سے نیگرو سے جنوبی افریقہ میں نقتدار چھوڑنا پڑے کیوں کہ وامی رائے کے خلاف کوئی آدمی کتنی قوت میں کیوں نہ وہ نہیں چل سکتا ہے ان کی قدر کرنی ہوتی ہے وہی میں آپ کو زبردست ایک تاریخ جب نے بتا دوں کو, کو سنے کہ اسلامی جو تبدیلی لائی گئی ہے اور سارے اندیال ہے مسلام کی سارے اندیال ہے مسلان کی تبدیلی بنیادی طور پر ریوولوشنری نہیں ہوتی ہے لوگ بڑے آدھاتے نعرے لگاتے کہ انکلا سن رہے ہیں وہ بہت کم کوئی بتائے گا کیا عبرانی فہم دین کی اور عبرانی فہم تفسیر قرآن کی یہ بہت کم لوگوں کو آتی ہے انبیاء علیہ ہے کی تا ترتیب یہ انقلابی ریولیوشنری نہیں ہے یہ ارتقائی ایولیوشنری ہے ریولیوشنری ہوا کرتی ہے وہ زین آپ کو بدلتے ہیں خیالات تصورات عقائد کو بدلتے ہیں بدلتے ہیں زین کے خیالات ذہن کے عقائد کو بدلتے ہیں دل کے جذبات کو بدلتے ہیں اور اس کے بدلنے کے بعد ایسی تبدیلی انسانوں ملاتے ہیں کہ انسان اپنے کم سے کم جانے ضائع کر کے کم سے کم مسائل ضائع کر کے ہدایت کے زان کو پہنچ جاتے ہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ تئی سالہ جو گزوات ہیں اس میں ایک ہزار اور سینتیس تعداد آزادیوں کی, کی موتیں ہوئی ہوئی ہیں ایک ہزار سینتیس جس میں سات سو کفار قتل ہوئے ہوئے ہیں اور تین سو اور کچھ یہ مسلمان شادار ہیں اور اس وقت اس کا جو علاقہ تھا کا تہاما کا جمامہ کا اگر موت کا جو آج کل سعودی عرب کی شکل میں موجود ہے اور, اور یمن کی شکل میں موجود ہے یہ سارا ہدایت کے نظام کے ماتحت آدیات اور کل ایک ہزار جانے گائے تین ہزار سواد ہیں اور ایک سات سو کفار ہیں کیونکہ ترسیب اور سکائی تھی وہ نشتری تھی وہ کچھ تو خون والی تھی نہیں یہ عام طور پر ولی صاحبان جب بات کرتے ہیں نا کتاب پر لڑنا لڑال جن کرتے تو کتاب پر یہ بات کرتے ہوئے کہا کرتے جملہ ہے جملہ ہے کہ کتاب حسن برزاد نہیں ہے ہسن لگائی رہی ہے کتاب ہسن برزات نہیں ہے ہسن لگائی رہی ہے لڑنا اور مارنا یہ بذات خود اچھا کام نہیں ہے لیکن فساد کو ختم کرنے کے لیے اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ہدایت رضام بھی چلانے جو رکاوٹ آ رہی ہے اس کے ساتھ میں کے لیے جو ہے تو یہ پسند کیا گیا اس اچھے مقصد کی خاطر اس کو پسند کیا وہ سچے مقصد کے لیے ہی اچھا ہے بزار حسن بذات نہیں ہے حسن بغیر یہی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی خود پہچ کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو اس پہ میں جنگ جو ہے تو وہ دو, دو پہلوؤں پر کی جاتی ہے ایک کو کہتے ہیں اسٹریٹجی ایک کو کہتے ہیں ٹیکنکس ترتیب جنگ طریقہ ہے جنگ اسٹریٹجی ایک ترتیب ہوتی ہے اور اٹیک ہو تو پھر جنگ میں جلدا جاتے اٹیک کرتے اسٹریٹ ترتیب ہے آج کی اسٹریٹجی جنگ جب خود آپ کو پیش قدمی کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو آج کی اسٹریٹجی ایسی ہوتی تھی کہ آپ دشمن کو بے بس کر دیتے تھے تاکہ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے جناج یہ بدر کی جنگ بدر کی جنگ جو ہے سیلکت آپ نے سوچتے راجیوں کو جو لے کر نکلے ہیں تو اس قابل قابل کو روکنے کے لیے نکلنے ہیں جو کہ بدر کی جنگ کا ذریعہ بننا تھا جس کے پاس سزا تھا پیسہ تھا سارا سرمایہ جو شام سے لے کر آئے ہوئے تھے ان کو لے کر انہیں آنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ وہ قابلہ روک نہ سکا ورنہ آپ بدر کے جنگ بدر کو وجود میں لانے سے روک رہے تھے ریال کی پیش قدمی جو ہے بنیادی طور پر یہ کتاب کی نہیں ہے اور آپ کو پیشدمی کرنی پڑی ہے فتح مکہ کے لیے یہ خود آپ کا ہے تو یہ آپ کا حملہ ہے اور فتح مکہ کی آپ نے اس ترتیب کو اتنا فاک رکھا ہے اتنا خفیہ رکھا ہے کہ اس وقت رات کو مکہ کی مکہ مکرمہ کا گہرا ڈال کر اور آگ جلا کر ساری بازی کو روشن کر دیا آپ نے اس وقت مکہ والوں کو پتہ چلا ان کے بہت سب سے بڑے لیڈر کو پتہ چلا کہ ہم تو گہرے میں ہیں گیارہ صبح بتیاار ڈالنے کے بعد ان کے پاس کاریہ کار نہیں تھا آپ نے یہاں پہ دشمن کو بس کیا ہے اور ہتھیار ڈلوائے ہیں اس سے اور کچھ کی فون کو روکا ہے, ہے. آپ ایک آپ کا ایڈوانس ہے تبوک یہ پتہ چلا کہ روگیوں کا ایسی نرجیاتی مملکات ایسے نرجاتی لوگ وجود میں آ گئے ہیں کہ پھیلیں گے اور پھیلتے پھیلتے, پھیلتے ہی ہماری گردن بند ہاتھ آ جائے گا تو آپ کو پتہ چلا کہ روم میں لا رہے ہیں آپ نے اپنے لشکر کو نکال کر دس ہزار کے لیکچروں کو تبوک میں تبوک کے چشمہ جو پانی کی سپلائی تھی تبوک کے چشمے کو پار کر کے آگے آپ نے پڑاؤ ڈال دیا اور دشمن کے جیتنے لمبا راستہ آگے چھوڑ دیا صحرا میں کہ اسے سپلائی لائن پہلے باہر کرنا پھر پانی کا بندوبست کرنا اور پھر اس نے اتنی دور تک آنا پھر اپنے لسٹر کو سنبھالنا اور لڑنا اس کے بس میں لڑا میں آپ کی اپنی اسٹریٹجی سے سب سے روما جیسی اسٹریٹش ہم لے کر کے عظیم شان لشکر کو آپ نے بے بس کر کے رکھ جنگ ہوتی ہے جنگ میں جنگ جمزو کا ہوتا ہے کہ دو دو ہاتھ ہوں جنگ ہو اس کے نظریے ہمارے اگرینیمل بھی ہاتھ آتا ہے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے سب سارے گراہک کو کچھ افسوس بھی ہوگا کہ میں جنگ ہوئی کہ لڑتے اللہ کے لیے دو دو ہاتھ ہوتے ہیں میدان میں چادر کے لال پاتے اور نہی ہوا بچوں نے ایک دن کا حاضر حادر خادر نے کہا کہ ان کا پاس ان کا صوبہ تھا پوریوں کا دو مطلب جندل دو متر جنگل صاحبہ تھا کہ دو مطلب جندل چلے جاؤ وہاں گورنر جو ہے ان کا جو گورنر ہے وہ کلے اپنی دیوار پر بیٹھا ہوا چاندنی رات کو سیر کر رہا ہوگا اور ایک ہرن نکلے گا آگے جھاڑیوں میں سے اس کو شکار کرنے کے لیے پلانگ لگائے گا اس کو گرفتار کر کے لے آؤ آخار ہوتا ہے کہ ٹو لگا کر بیٹھے واقعی چاندنی رات تھی گھروں بیٹھا ہوا تھا ہرن نکلا اسے چھلان لگائی شکار کری شوق میں کہ شکار کروں گا بس آگے گئے مسلمانوں سے گرفتار کر کے لے آئے اور کہا مذاکرات کرو کرونیوں سے مذاکرات کرائے آٹھ سو لیزے آٹھ سو گھوڑے پر جو ہے تو اس کی آزادی کا فیصلہ ہوا آٹھ سو لیزے والے گلی میں آٹھ سو گھوڑے والے گریبے ملے اہ میرے بھائی سجی اس قوم میں پالا ہے یا محبت میں کچل ڈالا سجے پاؤں میں تازے سڑے گا لیکن تو اس بار کو اس بار کی کوشش میں سامنے بیٹھا اس کوشش میں ہے کہ لڑکی نظر آئے گانے کہ جنو سارش کارنکی کوشش میں کہ لڑکا نظر آئے گانے لگ جائے آج کمپیوٹر پر بیٹھ کر انگلوں کے علاقہ تجے دنیا کا تماشک آج دلّی اور واحد آتیوں کو دیکھ کر تل جی یعنی اپنی کو لیک کر تاکہ تیری ہلو میں جوڑیں پسوں میں تازہ نہیں کریں ایسے لوگ عالم انسانیت کی کیادت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے بالکا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال خطروں نہ کر کہ جہاں میں نانی شہر بل ہے مدار قوت حیدری تیری خاک میں اگر ہے وہ ایمانی قوت ہے تو اس بات کا رام نگر کی تو تک دست ہے یا تو امیر ہے جبکہ اس دنیا میں حیدر کر رار اللہ عنہ کی جو قوتیں بازو ہوئے ہیں ان سے پیچھے کوئی بہت خوراکیں نہیں ہے جو کی روٹی کھانے والی شخصیت ہے جو قوت حیدری کے ساتھ آ بڑھ کر خیبر کے, کے, کے دروازے کو کھاڑ کر اپنے ہاتھ پہ اٹھا کر ہیں جس کو بعد میں تیس آدمی لا نہیں سکتے پھر خاک میں اگر چل تو خیال و فکرو کر کہ جہاں میں نانے شہید پر قوت ہے مدارے قوت حید پہلے تبارہ تعلق کی توفیق کے فرمائے